الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والرسل اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك یا رسول الله صلى الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الحمد اللہ اشفا بقوق المصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے اور کریم الرحیم علیہ افضل اسخلاطی و تسلیم کے معجزات کا بیان قاضی کی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں مختلف شعبہ جات سے متعلق آپ نے معجزات بیان کیے اور آج کا جو ہمارا درس ہے آج کا جو سبق ہے اس میں کاضی کی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات بیان کیے ہیں وہ یہ بیان کیے ہیں کہ حضور علیہ الصلاط اسلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور ایسے چھوٹے بچے کہ جو گفتگو کرنے کے قابل نہیں لیکن حضور علیہ وصلاط اسلام سے انہوں نے نہ صرف گفتگو کی بلکہ آپ علیہ السلاط اسلام کی رسالت کی آپ کی نبوت کی گواہی بھی دی ان بچوں کے حوالے سے بھی واقعات ذکر کیے ہیں اور مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے بھی بعض واقعات یہاں پر قاضی آزمال کی رحمت اللہ تلاڑے نے ذکر کی ہیں. اولا ایک مشہور و معروف واقعہ کے جو بخاری شریف اور کئی کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کی ایک عورت نے جو یہودیہ تھی ایک بنی ہوئی بکری پیش کی تو اور وہ زہر آلود تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس میں سے کچھ کھایا تو حضور علیہ السلاط اسلام نے فوراً اسے روک دیا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس بکری نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے ایک روایت کے مطابق اس بکری کے جو ران تھی ایک کے مطابق جو کلائی تھی اس نے حضور علیہ السلاط اسلام کو خبر دی کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے اور اسی زہر کی وجہ سے دو باتیں یہ پیش آئیں کہ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس زہریلی بکری کے کھانے کی وجہ سے شہید ہو گئے اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے مبارک جو لہوات تھے یعنی جس کو ہم اپنی عام لغت کے اندر اپنے لیے جب منہ کھولتے ہیں تو دو لٹکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے نظر آتے ہیں جس کو اردو میں کبا بولا جاتا ہے تو ان مبارک جو گوشت کے ٹکڑے تھے اس میں اس کا اثر یہ بالکل ظاہر تھا اور ہر سال یہ زہر لوٹا کرتا تھا اور جس سال حضور ال اسلاد کا جس مرض میں آب علیہ اسلاد نے دنیا سے پردہ فرمایا اس میں بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ خیبر کا جو وہ گوشت تھا جو کھائے تھے لکمے وہ ہر سال مجھ پر رہتا ہے وہ رہتا ہے اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اس حوالے سے کچھ روایتیں کازیاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں اور کچھ علمی ابہاس کی ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں فرماتے وسلم حدثنا ابو الولید شام بن احمد الفقی بکرا و والقاضی ابو الولید محمد بن رشد والقاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميني وغير واحد سماعا وإذنا قالوا حدثنا أبو علج الحافظ قال حدثنا أبو أمر الحافظ قال حدثنا أبو الزيد عبد الرحمن ابن جحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن الأعرابيث قال حدثنا أبو دابود قال حدثنا بهب بن بقية عن خالد هو الطحان عن محمد بن عمر عن أبي صلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مسلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة فمات بشر بن البرائي یعنی حضرت سیدنا ابو العبریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودیہ نے حضور علیہ السلاط اسلام کو خیبر میں ایک بکری پیش کی جو بھنی ہوئی تھی اور اس میں اس نے زہر میں ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کھایا اور لوگوں نے بھی کھایا پھر حضور علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ اس سے اٹھا لو کیونکہ اس بکری نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ زہرلود ہے اس نے زہر ملا ہوا ہے اور حضرت بشر بن البرا رضی اللہ عنہ اس سے انتقال فرما گئے وصال فرما گئے حضور علیہ اصلاق اسلام نے اس یہودیا سے کہا کہ تجھے اس کام کے کرنے پہ کس نے ابھارا یعنی اتنا بڑا کام کے ایک نبی کو اس کی قوم کو اس کے صحابہ کو شہید کرنے کی کوشش کی اس نے کہ کی کیوں کیا تو اس نے کہا کہ میرا یہ ارادہ تھا کہ اگر تو آپ نبی ہیں تو آپ کو وہ چیز کے جو میں نے کی ہے وہ زرع نہیں پہنچائے گی یعنی زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر آپ بادشاہ ہیں نبی نہیں ہیں تو میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں لوگوں کو آپ سے نجات بخشوں نجات دے دوں لوگوں کو آپ سے تو اب یہ اس کی ایک غلط فہمی تھی اور ایک غلط نظریہ تھا کہ نبی کے اوپر زیر اصلاً اثر نہ کرے ایسا نہیں ہوتا انبیاء کرام رام علیہم السلام کی جو بشری حیثیت ہے تو اس پر انسانی آوارث طاری ہوتے رہتے ہیں آپ ملکوتی حیثیت ہو تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب بشری حیثیت کے اعتبار سے انبیاء کرام رام علیہم السلام کو دیکھا جائے گا تو جو انسانی آوارض بخار کا آنا بھوک کا محسوس ہونا کوئی تکلیف پہنچنا جس کی بنیاد پر درد ہونا یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں کیونکہ اللہ تبارک کو بتا ان میں بشری حیثیت بھی رکھتا ہے تاکہ ان کی اتباع کی جا سکے ان کی پیروی کی جا سکے تو یہ اس کا نظریہ ہی غلط تھا اور بہرحال اگر بالفرض یہ ہوتا بھی تو اس بات کی اجازت کہاں دی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کو زہر اثر کسی شخصیت کے بارے میں یہ ہو کہ اس کو زہر اثر نہیں کرتا تو پھر اس بات کی اجازت مل جائے کہ اس کو اور اس کی قوم کو زہر کا زہر آلود کھانا کھلا دیا جائے تو کیا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے اس پر یہ جواب دیا اور بھی تین روایتیں ذکر کی ہیں اب اس میں ایک بحث یہ کی گئی کہ بعض روایتوں کے مطابق اس یہودیا کو قتل کر دیا گیا حضرت حکم دیا تو اس کو قتل کیا گیا بعض روایتوں کے مطابق اس کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اس کے درپے ہونے سے بھی منع کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ابن صعد نے طبقات القبرہ میں روایت کی اس سے ان دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خود اس کی تکلیف پہنچی اور دیگر صحابہ اکرام علی مردوان کو بھی تکلیف پہنچی تو اس وقت تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا اس کو چھوڑ دیا لیکن جب حضرت بشیر بن البرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت علیہ الصلاۃ السلام نے اور صحابہ نے اس کو ان کے ورثا کے سپرد کر دیا کیونکہ اب اس کے اوپر قصاص لازم ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ایک جان گئی تو اس ان کے ورثاء کے سپرد کر دیا تو انہوں نے قصاص میں اس کو قتل کیا ورنہ اپنی ذات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درپے پہ ہونے سے منع فرما دیا وہ قال علی ماہی علامہ قالت انکن اللہ صنعت و ان کن تمرکن ارحت الناسمین کا قدربہ یعنی دوسری روایت جو حضرت انس علی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے میں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ناوزب اللہ شہید کرنے کا ارادہ کیا تو حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعلق تجھے کبھی بھی اس پر قادر کرنے والا نہیں ہے تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم اس کو قتل کر دیں فرمایا نہیں اس کو نہ قتل کرو وَكَذَلِكَ بِهُ مِن حَدیثِ غَيْرِ قال انبی ہو رہی مین حدیث ان فی تونی وفی روایتی قالت سلم قلتاری کا زکر الخبر ابن السحاقہ تجاوز انحا ان تمام روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اس کے در پہ نہ ہوئے اسے اس درگزر فرمایا وفی الدیث ان انس اننه قال فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بضع الذي ما تفي ما زالت اكله خيبر تعادني فالان اوانه قطعت ابهري یعنی حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ کے حدیث کے بعد میں یہ ہے کہ اپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس درد میں جس میں آپ علیہ السلاط اسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا کہ خیبر کا وہ لکمہ ہمیشہ مجھ پر لوٹتا رہا اور اب اس نے میری شہرت کو کاٹ دیا ہے یعنی yani اس کی تکلیف نے اس کے ضرر نے درد نے شہرت کو کاٹ دیا ہے تو اب یہ حضر علیہ اسلاط اسلام کا دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت تھا ابن اسحاق رحمتہ اللہ تلاڈے نے یہ حکایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رسالت و نبوت کے ساتھ مشرف فرمایا تھا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ رسالت اور نبوت کے ساتھ عطا فرمایا تھا تو آپ کو شہادت کی سعادت سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے محروم نہیں رکھا کہ حضور علیہط اسلام جنگ کے اندر تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ نازب اللہ آپ کو کوئی شہید کر سکے تو یہ صورت حال بنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو اس یہودیہ نے زہر دے دیا اور زہر کی وجہ سے جب کوئی کسی کو زہر دے اس سے کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو شہادت کی سعادت بھی اللہ تبارک وطالعی وہ حقہ اب الحاقہ امکان المسلم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مع ما أكرمه الله به من النبوة وقال ابن صحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية التي سمته وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن نبي ريلة وأناس وجابر وفي رواية ابن عباس نضي الله تعالى عنهما أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها جس طرح اس عورت کو حضور علیہ السلاط اسلام نے معاف فرما دیا تھا لیکن بعد میں جب حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا انتقال ہوا تو ان کے اولیا کے سپرد کر دیا اسی طرح حضور علیہ السلاطلا اسلام پر جن عورتوں نے یا جن جس شخص نے جادو کیا تھا اس کے حوالے سے بھی علماء کا اختلاف ہے بعض کے مطابق تو حضورت اسلام نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا لیکن امام وقدی یہ ہی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہی ہے کہ حضور علیہ الصلاط نے اس سے درگزر فرمایا تھا جبکہ مولا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلاط نے اپنے اوپر ہونے والے جادو کو تو معاف فرما دیا تھا اس نے جو جادو کیا اس کو معاف کر دیا البتہ بعد میں جب اس کا ضرڑ بڑھا اور اس نے دیگر لوگوں کو مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کی تو پھر اس کے قتل کا حکم ہوا کہ اب اس کی تعدی یہ بڑھ چکی ہے جو مسلمانوں تک پہنچ چکی ہے تو ایسے جادوگر کو ویسے ہی شریعت متحرہ کے اندر قتل کرنے کا یہ حکم موجود ہے فرمایا وزار کا افب ہُنہ روبیہ انہوں قطل حدیث البزارعید فضک انہ قتله عن فذكر مثله أنه قال في آخری فسط و یدال کلو بسم اللہ ح اب یہاں پر ایک بحث رحمۃ اللہ ہی یہ فرما رین جو فصل ہے جو درد ہے وہ کیا ہے مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے جبکہ اس واقعے کے اندر کوئی ایسی صراحت موجود نہیں ہے کہ حضور اللہ والسلام نے کسی مردہ کو زندہ کیا ہو تو یہاں پہ علماء کے دو قول قاضی آز مالکی رحمتہ اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو بکری نے آپ علیہ السلاط اسلام سے کلام کیا اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ہوا کیا تو بعض نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا کلام تھا کہ جو مردہ بکری ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیا یہ حروف تھے یہ آوازیں تھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی جس کے ذریعے سے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم سے گفتگو کی اور جب گفتگو کی تو اس کے اندر کسی طرح کی حیت تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اس کی حالت کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردہ کو بھی اس بات کی قوت دے کہ وہ گفتگو کر سکے یہ ایک کول ہے کہ جو امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالی اور قاضی ابو بکر الباقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اگر اس قول کو سامنے رکھیں تو پھر اس کے مطابق یہاں پر بکری کو زندہ کرنا یہ نہیں پایا گیا مردہ کو زندہ کرنا نہیں پایا گیا لیکن دوسرا قول امام بالحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی سے یہ بھی مربی ہے کہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلاط اسلام کے دست اقدس پر اس بکری کو زندہ فرمایا زندہ فرمانے کے بعد اس کو کلام کی قدرت دی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی قاضی اعظم کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں دونوں مشتمل ہیں پہلی والی بات بھی ہو سکتی ہے اور دوسری والی بات بھی ہو سکتی ہے اچھا اب اس پر بعض نے یہ گفتگو کی کہ نہیں جی ہوا یہ کہ جب بھی گفتگو کرنا ہوتی ہے ایسی چیزوں کے لیے جو بھائی نے یہ بات کی جو متزلہ میں سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کو زندہ فرماتا ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شک کرتا ہے اس کے لیے زبان بناتا ہے پھر اس کے بعد وہ گفتگو کرتی ہے تو قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تلا نے اس کا رد کیا کہ اگر ایسا ہوتا کہ باقاعدہ ہر ہر چیز جس کو حضر السلاط نے دن سے حضورات وسلام نے گفتگو کی جیسے پتھروں سے گفتگو کی درخت سے گفتگو کی تو پھر ہر ایک کے بارے میں یہ بات بھی منقول ہوتی کہ باقاعدہ اس کو شک کیا شک ہوا پھر اس کے اندر زبان پیدا ہوئی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو یہ پتھروں کا تسبیح کرنا درختوں کا تسبیح کرنا حضور الصلاط اسلام سے گفتگو کرنا حضور اللہ اسلام کے فراق کے اندر رونا یہ کتنے مشہور ہیں واقعات تو جس طرح یہ واقعات مشہور ہیں تو اسی طرح یہ بات بھی پھر مشہور ہونی چاہیے تھی کہ باقاعدہ اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے اندر زبان کو پیدا کیا لیکن کہیں پر بھی یہ بات منقول نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر اس کو زندہ کیے اس کو قدرت دے دے کہ وہ گفتگو کر سکے اور چاہے تو اس کو دوبارہ زندہ کرے اور اس کے بعد وہ بندے سے گفتگو کر سکے تو دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں فرماتے ہیں وخترف عئیمت اہل نظریف حاضل بابی فمین قل یپول کلامن یخلوک اللہ تعلق شاطل میت او الحجری اوشری وحروف واسوات يحجثها اللہ تعالی فيها ویسمعها منها دون تغییر اشکالها ونقلها عن حیئتها وهو مذهب الشیخ ابی الحسن والقاضی ابی بکر وآخرون ذہبوا الى ایجاد الحیات بها اولا ثم الكلام بعده وحکی هذا ایضا عن شیخنا ابی الحسن وکل محتمل والله اعلم اذ لم نجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والاصوات اذ لا يستحيل وجودها مع عدم الحياة بمجردها فاما اذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرط الحياة لها إذ لا يوجد كلام نفسي الا من حي خلافا للجبائي من بين سائر متكلمين فرق في إحالته وجود الكلام اللفظي والحروف والاصوات الا من حي مركب على تركيب من يصيح منه النطق بالحروف والأصوات والتزيم ذلك في الحصاء والجزع والزراع وقال إن الله خلق فيها حياة وخرق لها فمن ولسان وآلة أمكنها بها من الكلام وهذا لو كان لكان نقله والتهمم به آقد من التهمم بالنقل تسبيحه أو حنينه ولم ينقل أحد من أهل السير والرواية شيئا من ذلك فد اللہ مرتف نگری ولفک یہاں تک قاضی اعظم کی رحمت اللہ تلاڑے نے یہ واقعہ ذکر کیا اب بچوں کا حضر الساط اسلام سے گفتگو کرنا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں اور درمیان میں بچی کے زندہ کرنے کا تذکرہ دوبارہ کریں گے تو پہلی روایت ذکر کرتے ہیں فہاد بن عطیہ سے کہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا جو بہت بڑا ہو چکا تھا بڑی عمر ہو چکی تھی لیکن اب تک اس نے کبھی گفتگو نہیں کی تھی لم یتکلم کتو کبھی کوئی گفتگو اس نے نہیں کی تھی لیکن جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا حضور علیہ السلاط اسلام نے فرمایا من انا میں کون ہوں تو وہ بول اٹھا کے رسول اللہ آل آل آل یعنی جو آج تک نہیں بولا لیکن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلاط نے اس کو زبان عطا فرما دی جس سے وہ آپ علیہ السلاط اسلام کی رسالت کی گواہی دینے اگلی حدیث مبارکہ مبارک الیمامہ کی ہے مبارک المامہ اور اس کو حدیث شاسونا بھی کہا جاتا ہے راوی کا نام ہے شاسونا ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو حدیث شاسونا بھی کہتے ہیں اور شیخ محقق نے اس کو موجزائے مبارک الیمامہ کا نام دیا ہے مبارک ال یعنی قبیلہ یمامہ کے ایک چھوٹے بچے تھے کہ جو بارگاہ رسالت کے اندر لائے گئے اور انہوں نے گفتگو کبھی نہیں کی تھی چھوٹے سے تھے بالکل دودھ پیتے بچے تھے بارگاہ رسالت میں لائے گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ان سے اپنی رسالت کی گواہی دی حضور علیہ السلاط اسلام کی انہوں رسالت کی گواہی دی تو حضور علیہ السلاط اسلام نے ان کو دعا دی کہ صدق تو نے سچ کا بارک اللہ فی کا اللہ تبارک وطالیہ تجھے برکت عطا فرمائے تو اب حضور علیہ السلاط والسلام نے جو برکت کی دعا دی تو جس کو آپ علیہ السلاط اسلام برکت کی دعا دی تو وہ مبارک ہو ہی جاتا ہے تو یہ قبیلہ یمامہ سے تعلق رکھتے تھے تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یمامہ قبیلے کے لیے مبارک ہونے کا نام دیا جاتا تھا تو ان کو کہتے ہی مبارک ال تھے کہ یمامہ کی یہ برکت ہے کہ ان کو حضرت اسلاط اسلام نے برکت کی دعا دی ہے وہ روبیہ موقی بن, بِن رعیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بری فضا کرم اسلحو حدیث مبارک الجمامہ یعنی یہ مبارک الجمامہ جو تھے پیدا ہوتے ہی ان کو بارگاہ رسالت کے اندر لایا گیا تھا وہ حدیث مبارک المامہ یو رفی حدیث نبی وسلم بارکیل غلامت کل شبا فکان یوسمکل یمام وکانت ہاد قصت ال آگے بچی کی زندہ کرنے کا واقعہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں اسے امام بحی حقی نے درائز مبوعہ کے اندر نقل کیا ہے ویسے تو اور بھی واقعات آپ علیہ السلاط اسلام کے مردار جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو زندہ کرنے کے واقعات موجود ہیں اور انہی میں سے جو عظیم الشان معجوزہ ہے حضور الصلاط اسلام کا وہ اپنے والدین گرامی والدین کریمین کو زندہ کرنے کا ہے کہ حضور السلاط اسلام کے والدین ہمیشہ سے مباحد تھے توحید پر تھے اہل توحید سے تھے کبھی بھی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئے اہل فطرت میں سے تھے پھر حضور علیہ السلاط اسلام نے اپنی امت میں ان کو شامل کرنے اور اس امت کے فضائل ان کو عطا کرنے کے لیے شرف صحابیت عطا کرنے کے لیے ان کو زندہ فرمایا اور وہ دونوں حضور علیہ السلاط اسلام پر ایمان لے کر آئے یہ مشہور و معروف حدیث ہے جس پر علامہ جلال الدین سیوتی شافی رحمۃ اللہ تعالی نے چھ رسارے تحریر فرمائے ہیں اور علحرت امام اہل سنت نے ایک عظیم الشان رسالہ اس حوالے سے شمول الاسلام کے نام سے تحریر فرمایا ہے جس میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ مسلمان تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سعادت بخشی کہ حضور الصلاۃ اسلام نے ان کو زندہ فرما کر ان کو اپنی امت کے اندر شامل فرمایا شرف صحابیت عطا فرمایا یہاں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں قازیاز مالکی رحمتہ اللہ ہی تلال اختصار کے ساتھ ورنہ یہ حدیث مبارکہ دلائل النبوہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ دو ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضرت الد اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے حضر اسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ میری ایک بچی تھی جسے میں نے جنگل کے اندر چھوڑ دیا اہل جاہریت کا یہ کار تھا کہ وہ بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے جنگل میں چھوڑ دیا کا مطلب بھی یہ کہ ہم نے اس کو وہاں پر زندہ دفن کر دیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم اس کے ساتھ گئے اور ایک روایت کے مطابق جب اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے یہی کہا کہ اگر آپ میری مردہ بچی کو زندہ کر دیں جو انتقال کر گئی ہے اس کو زندہ کر دیں تو میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا تو اس واقعے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم اس شخص کے ساتھ جنگل کی طرف گئے اور جا کے آپ نے اس بچی کو پکارا یہ فلاں عجیب اللہ تعالی کہ اے فلاں اللہ کے حکم سے جواب دے تو وہ اپنی قبر سے نکل آئی یہ نے اس کو زندہ فرما دیا کہ وہ زندہ ہو گئی اور وہ یہ کہنے لگی کا و ساردئی کا میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں تو حضور علیہ السلاط نے اس سے فرمایا کہ تیرے والدین نے اسلام قبول کر لیا ہے اگر تو چاہتی ہے تو میں تجھے ان کے, کے پاس لوٹا دوں یعنی جو قبر سے باہر نکالا ہے اگر تو چاہتی ہے تو میں ہمیشہ کے لیے تجھے ان کے ساتھ ہی رکھ دوں تو اس نے یہ کہا کہ لا حاجت علی فیما مجھے اب ان دونوں کی حاجت نہیں ہے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں سے بہتر پایا ہے لہذا میں اللہ ہی کے پاس رہنا چاہتی ہوں ان دونوں کے پاس اب نہیں رہنا چاہتی تو یہ زندہ کرنے کا واضح واقعہ موجود ہے اور دوسرا واقعہ جس میں تفصیل ہے اس میں یہ ہے کہ حضر اس اسلام باقاعدہ اس کے ساتھ گئے اس کی بیٹی کو زندہ کیا اور اس سے بھی یہی فرمایا تو اس نے یہی کہا کہ جو آخرت ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر پایا ہے لہذا میں لوٹنا نہیں چاہتی وہ عن الحسنی عطا رج البی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض کرا طرحا بنيتن له في وادي كذا فانطلق معه الى الوادي وناداها باسمها یا فلانه اجيبي باذن الله تعالى فخرجت وهي تقول لبيك وسعديك فقال لها ان ابويك قد اسلما فان احببت ان اردك عليهما قالت لا حاج لي وجد اللہ خیر منہما یہ واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس بچی کو زندہ کرنے کا تھا اب کازی مالکی رحمتہ اللہ علیہ یہاں پر دو تین واقعات وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مختلف غلاموں نے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گفتگو بھی کی حضور علیہسلاط اسلام کی رسالت کی گواہی بھی دی اور ان میں سے بعض وہ ہوئے کہ جو حضور علیہ السلاط اسلام پر ایمان لانے والوں کی دعا کی وجہ سے زندہ ہوئے تو اس سے یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا علیہ السلاط اسلام کا حال کیا ہوگا سب سے پہلا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عنص صدی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا اور اس کی ایک بڑی جو ہے ماں تھی جو نابینا تھی تو اس کے اوپر انہوں نے کپڑا ڈھک دیا کفن ڈال دیا اور اس کی ماں سے تعزیت کرنے لگے اس کو صبر کی تلقین کرنے لگے تو اس نے کہا کہ کیا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو صحابہ نے کہا کہ ہاں انتقال ہو گیا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری طرف اور تیرے نبی کی طرف ہجرت کی اس امید پر کہ تو میری ہر مصیبت کے اندر مدد فرمائے گا تو مجھ پر اس مصیبت کو نہ ڈال یعنی اس نے یہ کہا کہ فلا تو ہم مل نہیں اڑ ہاد ہل مجھے اس مصیبت کے اندر مبتلا نہ فرما تو حضرت ان صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ہم نے بھی کھانا کھایا اور اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تو یہ یہ واقعہ جو ہے امام بحقی نے دلائل کے اندر نقل کیا ہے اور خود ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو ثابت مانا ہے فرماتے ہیں وَأَنْ عَنَسِنْ أَنَّ شَابًا مِنَ اسی طرح ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے سابق بن قیص بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا تھا تدفین میں شامل تھے اور جنگ یمامہ کے موقع پر یہ شہید ہوئے تھے تو فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن عبید اللہ کہ ہم نے جب ان کو قبر کے اندر داخل کیا تو ان کی آواز کو ہم سن رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں ابو بکرین الصدیق ابو بکر سچے ہیں عمر الشہید عمر شہید ہیں عثمان البر الرحیم عثمان بھلائی کرنے والے نیکی کرنے والے اور رشم کرنے والے ہیں فإذا ہوا اب جب ہم نے ان کی طرف نظر کی تو وہ پہلے کی طرح انتقال ہی فرما گئے تھے اور میت تھے وہ لیکن اس کے باوجود وہ گفتگو کر رہے تھے وروبی ان عبد اللہ عبید اللہ انصوری کن تو فیمن دفنا ثابت ابن قیص بل شماسن وکان بل یمامتی محمد الله ابو بکرین عمر عثمان البر الرحیم فنظرنا فعض هو میتن اسی طرح ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں قاضی کی رحمت نومان اللہ تعالی کہ نعمان بن مشید علی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ مدینہ منورہ کی کسی گلی کے اندر گر پڑے زمین پہ تشریف لے ہے چوٹ لگی اور اسی چوٹ سے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو اٹھایا گیا اور ان کے اوپر کفن ڈال دیا گیا اور عشاء اور مغرب کا درمیانی وقت تھا عورتیں ان کے ارد بیٹھ کر رو رہی تھی ان کی گھر والی عورتیں رو رہی تھی تو ان کی آواز سنی گئی تو کسی کہنے والے نے کا خاموش ہو جاؤ غور سے سنو غور سے سنو اب ان کے چہرے سے پردہ ہٹایا یعنی وہ کفن ہٹایا تو دیکھا کہ آواز آ رہی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ ان نبی امیشو وخاتم النبی کان الاول یعنی وہ بول رہے تھے اسی حالت کے اندر کے محمد اللہ کے رسول ہیں وہ نبی امی ہے وہ خاتم النبی ہے اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے سمالا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا صدقہ صدقہ یہ بات سچی ہے یہ بات سچی ہے اور حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان تینوں کا انہوں نے بھی تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد اسی حال میں وہ کہنے لگے السلام یا رسول اللہ و رحمۃ اللہ کہ آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں حالانکہ حضور السلاد اسلام کو وصال ظاہری فرمائی کرسا ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں السلام علیہ رسول اللہ یہ روزہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کر رہے بلکہ مدینے میں بہت دور اپنے گھر کے اندر ان کا مبارک جسم رکھا ہوا ہے وہاں پر اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاحۃ السلام عرض کر رہے ہیں کہ السلام علیہ رسول اللہ رحمۃ اللہ و پھر اس کے بعد دوبارہ ان کا انتقال ہو گیا جیسا کہ یہ پہلے مدینہ فروفیا و سمعوه بین سمی والنساء الشا حوله و نسا یا فحسر عن انسطر فقال محمد الرسول اللہ النبیج الامنج وخاتم النبیجین كان ذلك في الكتاب الأول ثم قال صدق صدق وذكر ابا بکر وعمر وعثمان ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبرکاته ثم عاد ميتا كما كان یہ گفتگو ہوئی حضور الاستاذ اسلام کے جو دنیا سے رخصت ہو چکے جو مردہ چیزیں تھیں اس کو زندہ کرنے کے حوالے سے اور بچوں کے حضور الاسلاط کی بارگاہ میں رسالت کی گواہی دینے کے حوالے سے اگلی جو فصل ہے اگلا جو درس ہے اس میں کاضی مالک رحمتہ اللہ تعالی نے بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں مختصر مختصر کر کے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے مریضوں کو شفا عطا فرمائی اور جو مصیبتوں والے تھے ان کی مصیبتوں کو دور کیا اور ان مصیبتوں کو دور کیا کہ جو ما تحت الاسباب نہیں ما فوق الاسباب دور کی جاتی ہیں عام طور پہ اس کو اس انداز میں دور نہیں کیا جا سکتا ایسے بیماری دور نہیں کی جا سکتی اس کے لیے باقاعدہ علاج کیا جاتا ہے لیکن حضر استاد نے اپنا دستے اقدس پھیرا بیماری دور ہو گئی کسی کے آنکھ میں لو دہن ڈالا اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں کسی کا زخم لگا ہوا ہے اس پر ہاتھ پھیرا اپنا لو دہن ڈالا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا کسی کے ہاتھ کو مسلتے رہے تو ہاتھ کی رسولی اس سے دور ہو گئی یہ سارے واقعات یہاں پر ذکر کیے ہیں اور کوئی اس پر علمی گفتگو یعنی علمی اس اعتبار سے کہ کوئی اس کی شرح بیان نہیں کی واقعات ذکر کیے ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو مزید بڑھاتے ہیں تو ان میں سے کچھ واقعات اج کے سلسلے میں ہم بیان کرتے ہیں اور کچھ واقعات انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر ذکر کریں گے فرماتے ہیں فصل فی ابراعی المرض وذویل آہاد یہ فصل مریضوں کو شفا دینے اور مصیبت زداؤ کی مصیبت دور کرنے کے حوالے سے ہے اکبرنا ابو الحسن علی جبن مشرف فیما اجازنیه وقراته على غیره قال حدثنا ابو اسحاق الحبال قال حدثنا أبو محمد ابن النحاس قال حدثنا ابن البرد عن البرقي عن ابن هشام عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا ابن شهاب وعاصم بن عمر بن قطالة وجماعة ذكرهم بقضية أحض بطولها قال وقالوا قال سعد بن أبي وقاف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينال بدون لا نسددها فيقول ارمي بي وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اذين قوسه حتى ان دقت واصيب يوما اذين عين قتاده يعني ابن النعمان حتى وقعت على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت احسن عينيه يعني پہلے تو اس بات کو ذکر کیا کہ کئی علماء نے وہ خود کا جو واقعہ ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو وہ تیر دیا تھا کہ جس کے آگے پھل بھی نہیں لگا ہوا تھا جو لوہا لگا ہوتا ہے جس سے تیر اثر کرتا ہے وہ بھی نہیں لگا ہوا تھا وہ دے کے حضرت استاد وسطیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ ارم بھی کہ اس سے تیر اندازی کر فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ قربان ہوں یہ واحد صاحبی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے تو انہوں نے اس کے ذریعے سے تیر اندازی کی انہوں نے اس کے ذریعے تیر اندازی کی اور اس دن حضور علیہ السلاط اسلام نے اپنے کمان سے اتنے تیر چلائے کہ کمان ٹوٹ گئی اور اسی دن یہ واقعہ پیش آیا کہ قطادہ ابن نعمان ان کی آنکھ میں تیر لگا اور وہ آنکھ گال پر بیتی ہوئی آ گئی تو حضور علیہ اسلام نے ان کی آنکھ ان کو لوٹا دی اور وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ حسین و جمیل تھی یہ ایک واقعہ ذکر کیا دوسرا اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت قطع بن نعمان کا جو قصہ ہے ان کو دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی روایت کیا ہے اور امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مستدرک کے اندر ان کی اولاد میں سے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تلع کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اللہ علیہ پوچھا تم کون ہو تم بن نومان کی اولاد میں سے وہ شخص حضرت عمر بن عبد رضی اللہ ان کے پاس آ رہے تو ان سے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے بڑا خوبصورت شعر پڑا کہ انا ابن الالت فروت مصطفیٰ میں اس ہستی کا بیٹا ہوں اس شخص کا بیٹا ہوں یعنی ان کی اولاد میں سے ہوں کہ جن کی آنکھ ان کے گال پر بہ پڑی تھی تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے اقدس سے بہترین انداز کے اندر پھیر دی گئی یعنی عطا کر دی گئی فعادت کما کانت اول امرحا فیاحسنما ویا خسنما ردین تو وہ ویسے ہی ہو گئی جیسے پہلے تھی اور اس لوٹانے کی بھی کیا بات ہے اور اس آنکھ کی بھی کیا بات ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بڑے خوش ہوئے اس کو انعام و اکرام سے نوازا اور کہا کہ جب بھی تمہیں کو حاجت ہو تو میرے پاس آیا کرو اور باقاعدہ بندوں کو مقرر کیا کہ ان کا خیال رکھا کروں تو قطار بن نعمان ردی اللہ تعالیٰ عنہوں کو حضرت اسلام نے یہ آنکھ عطا فرمائی اور یہ آنکھ عطا فرمانا یہ عام طور پر اس طرح نہیں ہوا کرتا یہ وہ مدد ہے کہ جو مافوکن اسباب ہے وروى قتاده قتاده عاصم بن عمر بن قتاده و يزيد بن عياد عن ابن عمر بن قتاده وروىه ابو سعيد الخدري عن قتاده وبصق على اثر سهم في وجه ابي قتاده في يوم ذي قرذ قال فما ضرب علي ولا قاح یعنی اسی طرح غزوه ذي قرذ کے موقع پر یہ معاملہ پیش آیا کہ حضرت قطع رضی اللہ تعالی عنہوں کے گال پر آ کے تیر لگا جس سے گال میں زخم پڑ گیا اب گال پر تیر لگے زخم پڑ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا درد ہوتا ہے کیسی تکلیف پہنچتی ہے تو جب یہ ان کو تیر لگا تو یہ حضور استاد اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور علیہ نے اس مقام پر اپنا لو دہن لگایا فرماتے ہیں کہ نہ تو اس میں مجھے کوئی تکلیف پہنچی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی پیپ وغیرہ پڑی بالکل آل آل آل ٹھیک رہا وہ تو یہ کافی سارے واقعات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ واقعات بھی اگلے سلسلے کے اندر ذکر کریں گے اور دیگر معاملات بھی جو اگلی فصل کے اندر ہیں اس کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق فرمائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ہمارے خاندان بھر کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے اس میں زیادتی فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم